جو بھلائی سے روکنے والا حد سے تجاوز کرنے والا شک کرنے والا تھا اسے اللہ نے مال دیا تھا تو اس پر سانپ بن کر بیٹھ گیا تھا اس میں اللہ اور اس کے محتاج بندوں کا حق یکسر بھول گیا تھا لوگوں پر زبان اور ہاتھ دونوں سے زیادتی کرتا تھا انہیں گالیاں دیتا تھا ان کی عزت پر حملے کرتا تھا اور طاقت کے نشے میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا اور کثرت دلائل کے باوجود دین اسلام کی حققانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں شبہ کرتا تھا